بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت اختار بت سا قریب آ گئی ہے قیامت ونشق القبر اور چاند پھٹ گیا وہ ایرو آیا تن اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی نشانی یورے تو منہ پھیر لیتے ہیں وہ یقول اور کہتے ہیں سحر مستمر یہ جادو ہے چلتا ہوا یا گزر جانے والا جٹوایا پیروی کی اپنی خواہشات کی اور ہر کام مستقر انجام کو پہنچنے والا ختم ہونے والا والا ہونے ہے ہے یا قرار مستقل اور البتہ تحقیق آئین کے پاس خبریں ما ہی بزدجر جس میں بعض آنے کا سامان ہے حکمت تم گا یہ حکمت ہے والے گا تم کامل ہما تقن نذر پس نہیں فائدہ دیتے ڈرانے والے فتح اللہ پس ان سے منہ مو موڑ یوم سے نقر نکر جس تن بلائے گا بلانے والا ایک انوکھی چیز کی طرف خود شن ان کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی من الجدا وہ نکلیں گے قبروں سے کا انا ہم جراد المنتشر گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی ٹڈی دل منتشر پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے محتوین علداعین جلدی کرنے والے پکارنے والے کی طرف یا گردن اٹھا کر دوڑنے والے پکارنے والے کی طرف جو قول القافرون کہیں گے کافر ہاد یومر یہ دن ہے مشکل بہت مشکل قدبت قبل قوم ن جٹلایا ان سے پہلے قوم نور نے فدب و انہوں نے جٹلایا ہمارے بندے کو بقال مجنون وزدو اور انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے دیوانہ ہے وزد اور وہ ڈانٹ دیا گیا فدار بہ پس نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب کہ میں مغلوب ہوں فنتسر پس انتقام لے فتح نہ ابواب سمائی بس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے پیما برسنے والے پانی کے ساتھ وفت جنرل اربا اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں میں پھل تقل ماؤ مل گیا پانی علا امر قد کو ایسے کام کے لیے جو طے شدہ تھا وہ حمل نہو اور ہم نے اس کو سوار کیا الا ذات الوہن یا اس کو اٹھایا الا ذات الوہن تختوں والی پر ودسر اور میخوں والی یعنی کشتی پر تجریبی اعیونا وہ چلتی تھی ہماری انکھوں کے سامنے جزاءن اس جس کے لیے بدلے کی خاطر لیمن کانہ کفر جس نے کفر کیا والا قد ترکناها اور البتا تحقیق ہم نے اس کو چھوڑا آیات نشانی فہل میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ونذر ونذر پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا درانا اور بتا تحقیق آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے فحل تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جٹلایا آد نے فقی فقان آدابی و پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا انسان علیہم ریحن بے شک ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو وہ تھی لوگوں کو ایسے میں تھا یا وہ تھی وہ نقلن کھجوروں کے درخت کے اکھاڑے گئے پھکانہ ادابی پس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا والا قدیث قرآن علی دکری اور بتا تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے فہل میں مدقر تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قدبت سمود بن نے کو فقالو بے شک ہم اس وقت ہوں گے میں اور سعر کیا اسی پر ڈالا گیا ہے نازل کیا گیا ہے ذکر یا نصیحت اسی پر ڈالی گئی ہے من ممبینہ ہمارے درمیان بل ہوا کر دام بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے اشر متکبر ہے ان نام سر ناقطی فتنا تلّہ ہوں ہم بھیجنے والے ہیں پوٹری کو ان کے لیے بطور آزمائش فرتقب ہوں پس انتظار کر ان کا وسطر اور صبر کر اور ان کو خبر دے ما کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا کل شرب محتدر ہر پینے کی باری حاضر کی گئی ہے یا حاضر ہوئی گئی ہے فتح صاحبہ ہوں انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو فتح کی. پس بے شک ہم نے بھیجا ان پر ایک چیخ کو پکانوں کہ کی ہوئی باڑ کی طرح محتضر رضی ہوئی یا البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جٹایات میں ڈرانے والوں کو حاسبا ہم نے ان پر بھیجے پتھر اللہ پر ہم, بھی ہم نے ان کو نجات دی شہری کے وقت نعمت من نعمت کے طور پر اپنی طرف سے کا من شکر اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے والا قد البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے فتح مارو تو انہوں نے شک کیا ڈرانے میں وَلَقَدْ تو البتہ تحقیق انہوں نے بہکایا اس کو اس کے مہمانوں سے فتح بس پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں فدو کو ادابی پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا والا کل سب اور گلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر کیا صبح کی ان کو بکراتن صبح سویرے ہی عذاب ان ایک عذاب نے مستقر جو کہ ہے ہمیشہ رہنے والا جاری رہنے والا یا نہ ٹرنے والا تھا فذوقوا عذابي ونذر پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا والا قد یسرنا القران للذکری اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قران کو نصیحت کے لیے فهل من مدکر پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا والا قد جاء آل فرعون النذر اور البتہ تحقیق آئے فرعون کے پاس ڈرانے والے بھی آیاتی نہ انہوں نے جٹلایا ہماری ساری آیات کو فاخد نہ پس ہم ان کو پکڑا اقبا عزیز مقتدر سب پر غالب اور بے حد قدرت والے کی پکڑ کی طرح اکارکم خیرم من الاکم کیا تمہارے کافر بہتر ہیں من اولا ان سے ام لکم یا تمہارے لیے ہے چھٹکارا برا کتابوں میں بدلہ لینے والے ہیں الجمع عن قریب شکست دیا جائے گا لشکر الدبر اور پیٹ پھیریں گے بالی سا تم بلکہ قیامت ان کا ٹکانا ہے بس سا ادہا امر اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ امر اور زیادہ کڑوی ہے یہ ادھا زیادہ خوفناک ہے وہ امر زیادہ انتقام لینے والی ہے ان فی بلال مصعر یقیناً مجرم گمراہی میں اور دیوانگی میں ڈالے جائیں گے گھسیٹے جائیں گے آگ میں علا وجوہ اپنے چہروں کے بل زو کو چکھو مسا سفر آگ کا چھونا انا کل شعین خلق بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بے قدر ایک اندازے کے ساتھ بما امرونا اور نہیں ہے ہمارا حکم اللہ واحد مگر ایک ہی بار قلم ہند بال بسر آنکھ کی چھپکنے کی طرح اشیا حکم اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہاری جماعتوں کو فہل میں مد بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وکلو شعین فعلو اور ہر وہ چیز جس کو انہوں نے کیا فی ظبر صحیفوں میں ہے دفتروں میں و کبیر ان پست اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی گئی ہے ان المطین و نہر یقیناً متقی پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے اور دریاؤں میں فی مکن انڈا ملی کی مقتدر صدق کی مجلس میں انڈا ملی کی مقتدر عظیم بادشاہ کے پاس جو حد قدرت رکھنے والا ہے